محبوب وكل وكل وكل علیم قابل احترام علام کرام میرے محترم دینی بھائی ہو اور قابل احترام اور بینوں اللہ رب العالمین نے صورت الفاتحہ میں اہل ایمان کو اس چیز کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر نماز میں ایک خصوصی دعا مانگتے رہیں اور وہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں اور اس صراط مستقیم کے بارے میں اللہ تعالی نے تفصیل بتلاتے ہوئے فرمایا صراط الدین انعام تاری ان لوگوں کے صراط ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور غین المقبوب علیباء الدین اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غبب ہوا یا جو راستے ہی سے بھٹک گئے جو گمراہ ہو گئے صورت الفاتحہ میں اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ زندگی میں ہدایت کے معاملے میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے کوئی نیا راستہ نہیں دیا ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر سارے نبی چلتے آئے اور یہ ایک راستہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے ساری امت کے لیے سارے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی نجات اسی میں رکھی ہے کہ وہ اس ایک راستے کی پیروی کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے اللہ تعالی نے فرمایا مستقیم اور یہ میری سیدھی راہ ہے اس راہ کی اس راستے کی تم پیروی کرو اسی پر چلتے رہو کبھی رسبل اور اس ایک راستے سے ہٹ کر جو دوسری راہیں نکلتی ہیں تم ان راہوں کی پیروی مت کرو فتفر کبھی کمنصبیلی اس راستے سے ہٹانے والی دوسری راہیں تم کو اللہ تعالی کے راستے سے اللہ کی سراپ سے دور کر دیں گی لہذا ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ سیرات مستقیم کی پیروی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنائے وہ اس ایک راستے سے اپنے آپ کو ہٹنے سے بچائے اس لیے کہ شیطان کی کوشش یہی ہے کہ انسان سراط مستقیم سے ہٹ جائے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے پر شیطان ہے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو راہیں اس راستے کے علاوہ نکلی ہوئی ہیں یہ ساری راہیں یہ شیطان کی راہیں لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں وہ اس بنیادی اصول کو یاد رکھے کہ سیدھا کے مستقیم سیدھا راستہ اللہ کی سبیل اللہ کا راستہ اس ایک راستے کو اپنی زندگی میں لازم رکھے لیکن اس ایک راستے کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ راستہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل سے طے کرے وہ اپنے طور پر اصول بنائے اپنے طور پر وہ راستہ بنائے اور بتلایا کہ یہی راستہ اللہ کا ہے معلوم کیسے پڑے گا کہ کون سا راستہ اللہ کا ہے اور کون سا نہیں تو ہم کو بتلایا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے مزید واضح ہوتی ہے آپ نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی وہ تفتری سب, کے سب جہنم میں جائیں گے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ایک جماعت وہ ایک فرقہ وہ ایک گروہ وہ کون ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ صحابی وہ جو اس راستے پر اس طریقے پر اس منہج پر اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صاحب ہیں اس حدیث تعید مزید قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے اس سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے نول ماں طول جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے وہ نسخ ہی جہنم اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے وہ سعت مسیرہ اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے اس آیت سے بے ہی وہی بات معلوم ہوتی ہے جو سنت عدمری کی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ امت تہتر چڑتے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک اور اس ایک کی تعریف آپ نے بیان کی تعلیم کی بدلایا تو کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنا ایک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کل لم پنام سب جہنم میں جائیں سوائے ایک گروہ اور اس گروہ کے بارے میں جب تعین آپ نے کی اس کی وضاحت کی کہ کون پہچان بتلائی تو کہا کہ اس راستے پر جس پر میں میرے صحابہ آئے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ایک انسان کے لیے جہنمی ہونے کے لیے بدیم ہونے کے لیے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حق کی واضح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے اس سے زیادہ اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے نبی کی بات کا انکار کر دینا یہ تو کفر ہے تو ایک انسان کے جہنم میں جانے کے لیے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی عائد کافی ہے لیکن اللہ تعالی نے ایک اور چیز جوڑ دی تاکہ معلوم ہو کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی جرم نہیں ہے بلکہ ایک اور جرم ہے جو انسان کی گمراہی اور جہنم کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے کہا کبھی اگئی اور سبھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے نوہ محتول اب جہاں وہ بڑا ہے اپنی خواہش کے بنیاد پر جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے اس غلط اختیار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دنیا میں سزائی ملے گی کہ اس کے لیے گمراہی خوبصورت دکھائی دے گی جب ایک انسان کے سامنے حق آتا ہے اور سمجھنے کے بعد حق واضح ہونے کے بعد وہ حق کا انکار کرتا ہے اور حق کا راستہ چھوڑ کے اپنے لیے کوئی اور راستہ چنتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں اس کے دل کو سزا یہ ملتی ہے کہ جو گمراہی اس نے اختیار کی ہے وہ اس کو اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے پلم ازا جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہی میں ٹیڑا پن پیدا کر دیا انسان کا غلط فیصلہ اس کے دل کو برباد کرتا ہے اس لیے کہ دل ہی کی زمین پر یہ فیصلہ ہوتا ہے جب سچائی سامنے آتی ہے حق سامنے آتا ہے اور ایک انسان حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس راستے پر چلنے کی بجائے حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر دروازے بند نہیں کرتا ہے بلکہ دنیا میں اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی خود ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے راستہ اور ہموار کر لیتا ہے یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے دنیا میں انسان کے دل پر اللہ کی طرف سے مار لگتی ہے اور اس کے لیے برائی بھلائی اس کو دکھائی دینے لگتی اس کہ بیمار ہو جاتا ہے ما تولا جہنم یہ دنیا کی سزا تھی کہ گمراہی خوبصورت بن کر انسان کو اور اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے جیسے ایک انسان ہے اس کی گاڑی ڈھلان سے اگر وہ بریک چھوڑ دے سیدے راستے پر جانے کی بجائے ڈھلان کی طرف گاڑی کو اس کے ہار پر چھوڑ دے اللہ کا قاعدہ ہے کہ گاڑی کی رفتار جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا بڑھتی جائے گی اور جا کے کہیں جا کے ٹکرا جائے گی ڈھلان پر سے گاڑی تیزی سے نیچے آتی ہے ہاں اوپر جانے کے لیے بڑی مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے ہاں اوپر سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے قانون ہی اللہ کا ہے کہ جو نیچے والا راستہ چنے گا اس کی رفتار بڑھے گی اور وہ تیزی سے نیچے آئے گا لہذا ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد جب ایک انسان گمراہی کو چن لیتا ہے تو گمراہی کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے نول ہی متولم وہ نسل ہی جہنم اور پھر آخرت میں اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں دنیا کی سزا کیا ہے گمراہی کی سزا کیا ہے جہنما <يَشْقَى> اللہ نے بھی فرمایا کہ جب تم, تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے تو جو آدمی جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے فلاح بل والا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ نا ناکام ہوگا فلا يضل فلاف دنیا ولا یش قافل آ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اور آخرت میں وہ شقی نہ ہوگا آخرت میں وہ ناکام لوگوں میں شامل نہیں ہوگا وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہوگا کب جب حق سامنے آنے کے بعد آدمی اس کو مار نہیں تو اس کے بلاس معاملہ ہوگا دنیا میں گمراہ ہوگا اور آخرت میں شقی ہوگا تو آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے دنیا کی گمراہی اور آخرت کی جہنم کے لیے دو باتیں بتائی کہ جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد اور ایک اور چیز اس میں جوڑی ہوئی وہ یب طبی غزر سبی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں سب سے پہلے ایمان والے کون تھے ایک تو بتلا ہے رسول کی مکالبت اور دوسرے بتلا ہے اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے اور راہ اختیار کرنا تو رسول تو رسول ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت میں ایمان والے کون تھے کوئی بھی آدمی آسانی سے جواب دے گا کہ وہ صحابہ ہے اس آئے سے بات معلوم ہوئی کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا ضروری ہے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے وہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے صحابہ کے منہج کو اختیار کیا جائے جنہیں ہم سرف کہتے ہیں سرف کے معنی کیا ہے وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے سلف بہت سارے لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ فلا سلف ہے ہماری وستی میں رہتا ہے اور ابھی ابھی سلف ہوا ہے وہ سلف نہیں ہوا ہے وہ سلبی ہوا ہے سلف کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے اماں اور علماء محک اہل علم جو ہمارے پرانے علما ہیں صاحبہ جب کابئی اور اکبار کبا کابئی کہتے ہیں اور پھر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یہ ہمارے سلق جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں صدف صالحین کیونکہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں نیک سلق اچھے لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں تو کیا ہم کو ان کی پیروی کرنا چاہیے بلا شبا ان کے منہج کی ہم کو پیروی کرنا چاہیے منہج کس کو کہتے ہیں منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس پر سب چلے ان بنیادی اصولوں کو کہتے ہیں جن بنیادی اصولوں کو ہم سے پہلے کے سارے اثرات مانتے آئے بھائی اللہ کا حکم ماننا چاہیے رسول کا حکم ماننا چاہیے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی یہ بنیادی اصول ہے جس کے سارے اصلاح ماننے والے ہیں یہ ان کا منحج ہے کہ دل میں عقیدہ لیا جائے گا عقل سے نہیں خواب سے نہیں کسی کی رائے سے نہیں بلکہ عقیدہ لیا جائے گا قرآن و سنت سے کسی چیز کو حرار حرام مانیں گے پسند ناپسند کی بنیاد پر حلال اور حرام نہیں کر سکتے ہیں سماج کی بنیاد پر حلال اور حرام نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کے کسی ایک عالم کے کہنے سے بھی اس کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے ہیں ابتقاد اخبار ہوا اور ارباز میں جو ملتا جب تک یہ قرآن سنت کی بنیاد اس کے لیے نہ ملتا ہے یہ منحج ہے سرب کا یہ بنیادی اصول ہے سرف ایسے کئی اصول ہیں جو عقیدے اور حکام کے سلسلے میں ہم کو سلب سے مل جائے کیا جائے کیا نہیں کیا جائے دین کو کیسے لیا جائے عقیدے کیسے لیے جائیں ہمارے زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے دین سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے فتوا دینے کے اعتبار سے کیا اصول ہیں عوام کے لیے کیا اصول ہیں علماء کے لیے کیا ہیں حکام کے لیے کیا ہے ایک نحج کچھ بنیادی اصول ہیں دین کے جن کی بنیاد دین کو سمجھا جاتا ہے دین کے عقائد و احکام لیے جاتے ہیں فرد مجتما کے لیے ایک انسان کے لیے اور سماج کے لیے کچھ بنیادی اصول ہے جس پر سارے سبب چلے اس کو منہج کہتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت لے لے اور اس دور میں ایک ایسا مطلب اس کا نکال لے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں لیا ایسا نہیں کر سکتا قرآن کی آیت کا کیا مطلب لیا جائے کیسے لیا جائے عام خاص کے اعتبار سے نصوص کے جمع تدبیر کے اعتبار سے ناصب منسوخ کے اعتبار سے کیا اصول ہے کیسے قرآن کو سمجھیں گے کیسے حدیث کو سمجھیں گے ساری مصیبت تو سمجھنے ہی کی وجہ سے خوارج نے قرآن کی آیت پیش کی وہ ملک اللہ کا امن کا فی روح تالی کو کاطر قرار دے دلیل قرآن کیا ہے ربتل اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے تبتل اختیار کیا سب چھوڑ اپنے اپنے طور پر مختلف عرقوں نے مور جیا دلی منقال دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا اب کہا اس میں دیکھو عمل کا ذکر نہیں ہے لہذا عمل ایمان کے لیے ضروری نہیں کہا بس قول کافی ہو گیا ایک اور علم کافی ہو گیا محمد ضلع نے قرآن کریم کی آت کال الواری اللہ نے کہا اے موسا تم اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے آخر میں بھی نہیں پھر قرآن کی دوسری آج کا کیا کریں گے اس دن نہ چہرے حشاش بشاش اور خوش ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ان کا ہاتھ دیکھو اس میں تو آ رہا ہے نا رب کی طرف دیکھ رہا نہیں نہیں میرا نعیم نہ ہو رب کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے رب کی طرف نہیں تعمیر کر دی اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا قدریا نے انکار کر دیا تقریر کا اللہ کی صفات کے بارے میں مجسمہ مبہ اور معافلا الگ الگ فرقے جو ہیں وجود میں آئے ہیں اور ہر ایک کے پاس دلیل کسی کے پاس قرآن کی آیت ہے کسی کے پاس حدیث ہے کیوں ایسے ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اپنی عقل سے انہوں نے حدیث لی بقیہ دیگر احادیث سے دیگر نسو سے ملا کے اس کو نہیں دیکھا کاٹ کے مطلب لے لیا اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا اسی کو اپنے احتیاط کی بنیاد بنا دیا سارا بگاڑ جو ہے یہ فہم کے بگاڑ کی وجہ سے حتیٰ کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی قرآن کی آیت کی بنیاد پر اسمہ احمد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اس کو کہ ہمارے نبی کا نام تو محمد اس میں اشارہ کس کی طرف ہے قرآن کی طرف ہر گمراہی کا ایجاد کرنے والا آپ کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے حتیٰ کہ بارہ ربی الاول کا جلوس منایا گیا نکالا گیا مختلف علاقوں میں تقریبا ملک بھر میں اور پڑوس میں بھی آپ دیکھیں گے اس موضوع پر بھی علم کتابیں لکھی تھی لوگ جو ان کو مانتے ہیں اور دریا بھی کہ موسا علیہ السلام ہیں موسا علیہ السلام جب جبان پیچھے لگا دریا پار کیا بام کو لے کے نکل گئے شکر کے طور پر روزہ رکھا دیکھو اس دن شکر کے طور پر انہوں نے اس دن جو کچھ ہوا اس پر شکر کے طور پر روزہ رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے زیادہ احسان اللہ کام پہ کیا ہو سکتا ہے آپ ہی نہیں ہوتے تو دین کون بتاتا اس کے شکر میں ہم روزہ رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشروح ہے نہیں اب آدمی گھبراتا ہے کہ نہیں ہے تو کہا نبی کی نبی نبی کی عزت تم نہیں کرتے نبی سے محبت تم کو نہیں ہے نبی کے دشمانوں کو اب کیا اس حدیث سے استقدال ہو سکتا ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے مطلب حدیث کا کیا ہے آیت کا مطلب کیا ہے ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کی آیت اور حادیث کا مطلب کیا لیتا ہے لہذا یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی آیت لیں اور اس کا کچھ اور مطلب لیں اور گمراہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث لیں اور اس حدیث کا غلط مطلب لیں اور گمراہ ہو جائیں تو قرآن اور حدیث پانے کے باوجود بھی آدمی کو ہو سکتا ہے کب جب اس کو صحیح نہ سمجھے جب اس کو صحیح طور سے آدمی نہ سمجھے یہاں سے بھی گمراہی آ سکتی لہذا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو قرآن یاد ہے اور حدیث یاد ہے یا نہیں یاد ہے یہ مسئلہ نہیں ہے حفظ نصوص کا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ فہم نصوص کا مسئلہ ہے اصل مسئلہ اور اصل بگاڑ مت میں اگر آج ہے تو یہی بگاڑ ہے کہ آیت ہے لیکن سمجھا صحیح نہیں حدیث ہے لیکن غلط سمجھا تو اس دین کو قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کے لیے سلب کی ضرورت ہے اس لیے ہم صاحب کہتے ہیں بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جائے یا نہیں یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا اگر واقعی اس دن روزہ رکھنا چاہیے تھا تو پھر یہ حدیث نقل کرنے والے علیہ السلام کی کون ہیں صحابہ اور صحابہ نے روزہ نہیں رکھا اگر ہوتا تو وہ رکھتا انہوں نے جلوس نہیں نکالا اگر ہوتا تو نکالتے انہوں نے اس دن خصوصی طور پر درود کا اہتمام کیا ہو اعلانات کیے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو صدیق نے ان کے بعد کسی نے کسی نے بھی نہیں کیا اس دن کا خصوصی اہتمام جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کریں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں یہاں ضرورت پیش آتی ہے سلف کی اور صحابہ کی لہذا سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رکاوٹ کیا کیوں ایک انسان سلف کے منہج کی پیروی نہیں کرتا ہے پہلی سب سے وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے کو اپنے یہ اپنے فہم کو کافی سمجھتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہم کو کیا ضرورت ہے بھائی سلف کو دیکھنے کی ہمارے پاس قرآن ہے حدیث ہے معاملہ ختم تو ہم اپنے حساب سے قرآن کو جیسا چاہیں سمجھیں تھوڑی بہت عربی آتی ہے دو چار سال سعودی میں رہ چکے ہیں تو عربی آتی ہے الٹا سیدھا تھوڑا بہت سمجھتا ہے تو ہم قرآن بھی پڑھیں گے حدیث بھی پڑھیں گے یا ہماری انگلش بہت اچھی ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہمارے پاس ہے تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے بلا چبا قرآن اور حدیث قرآن اور سنت, قرآن اور سنت ہمارے لیے کافی ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے اگر ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے بھائی صحابہ کے دور میں کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ خود ان کو با صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ نے آیت نازر کی شرب و حت کا یہ تم کرا میں روزے کے بعد افطار کے بعد رات میں کھاتے رہو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی کی صبح سفید دھاری یا دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے صحابی کو نہیں سمجھا یہ ممکن ہے کہ کسی ایک صحابی کو کوئی بات نہ بھی سمجھے تو جب اس زمانے میں ہو سکتا آج آدمی ہو سکتا آدمی بعد اولہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے اس زمانے کی طرف ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیح, حدیث کو سیکھا تاکہ کہیں ہم غلط مطلب نہ لے لیں اور ہم اس کو دین سمجھ کے زندگی پر عمل کر دینا رہے آپ دیکھیں حدیث میں جیسے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے کسی شخص کا ایک مشرا نقل کر کے کہا کہ ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے صوفیوں نے لے لیا اس کو اور اس کا یہ مطلب لیا اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے ایک یہ اللہ ہے ہے بس باقی جو ہے اس کا وجود ہی تھی غلط مطلب لینا ساری مصیبت کی جڑ تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلی وجہ ہم جو سمجھے بس بعض اوقات آپ دیکھی بہت سارے نوجوان قرآن پڑھتے ہیں سیاسی اعتبار سے سیاسی پس منظر میں قرآن کی آیتوں کا آگ اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت لے لے جنگ کی اور اس کو اس ما, ماحول میں نافذ کرنے کی کوشش کرے بہت بڑا نقصان ہو جائے یا دوسری مثال کوئی آدمی قرآن کی آیت لے لے وہ ساج ساجک کو درپختہ چور مرد چور عورت ہاتھ کاٹ ہو اب اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دے گا تعالیٰ کیوں اللہ کا حکم اقیم مسلام اللہ کا حکم تھا وہ بھی پورا کیا اور بس کا وہ دونوں کے ہاتھ کاٹو ہاتھ بھی کاٹ اگر صحیح پہن اس کا نہیں ہوگا کہ اس قرآن حکم کی تنویز کیسے کی جائے کون کریں صحابہ کے دور میں کیسے ہوتا تھا کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیتا تھا یا کیا قانون اس کا ہے اس کے لیے حاکم ہونا چاہیے اس کے لیے جرم ثابت ہونا چاہیے عذر اور معنی اس میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد حاکم کے حکم سے کیا جائے گا نہیں کہ کوئی بھی بستی کا کوئی بھی ہاتھی کر سکتا ہے اب آیت تو ہے آیت میں تو ایسا نہیں ہے کہ حاکم کاٹے خطاب پوری امت سے لیکن اس وقت ان کی تنقید کیسے ہوگی اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے ہوگا اس کو نافذ کیسے کریں گے اس آیت میں تو نہیں ہے لہذا ایک آدمی صرف ترجمہ اگر قرآن کا پڑھ لے کچھ کا کچھ کرنا شروع کر دے گا یہ جی آج کی آیت لے لے گا اور کچھ بھی اس کا مطلب نکالنا شروع کر دے گا اپنے طور پر شروع کر دے گا جنگ کی آیت لے گا کچھ بھی کرے گا بیعت کی آیت لے گا اور وید کرنا دلیل لیا وہی بیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا تو ہم اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تو نبی سے بیت کرے دیکھو بیت کی دلیل مل گئی پیر صاحب سے بید کریں گے اس کی تقبی کیسے ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ صنعت کی طرف رجوع نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے آپ بھی سمجھتا ہے مجھ کو آتا ہے عربی آتی ہے بس کافی ہے میں نے قرآن سمجھا حدیث سمجھا اپنی اصل سے جیسا چاہے آپ بھی سمجھو اور اس کے اندر یہ بات آ جائے میں مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خدا مولکات تین چیزیں حلال کرنے والی ہیں ہو متدا ایسی خواہش کہ آدمی اس کی پیروی کرنے لگ جائے وہ شف مقام اور ایسی لالچ کہ آدمی جس کا غلام بن جائے جس کا فرما بردار ہو جائے وہ ایجاب المر کی ای بھی نفسی ہی اور آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے بعض اوقات ہمارے کچھ بچے نوجوان تھوڑا بہت یہاں وہاں سے پڑھ لیتے انٹرنیٹ سے گوگل سے اور یو ٹیوب سے ہمارے دوست شیفین بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دو استاد ہیں جیسے بخار مسلم ہوتا ہے ایک گوگل ہے دوسرا اب اس سے جو انہوں نے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے لیا اب وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہمارے کافی کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ان کو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے اور ایک دو سوال کسی عالم سے پوچھنے اور عالم جواب میں نہ دے پائے یہ سمجھتے اب تو ضرورت بھی نہیں ہے اب میں اتنا اونچا چلا گیا ہوں کہ میرے سوالات کے جوابات بھی علماء نہیں دے پاتے اس کا مرتبہ ابھی جو ہے علماء ٹرین والے بھی پلین والا ہو گیا اس کا مستبہ اور زیادہ بڑھتا اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیاوی معاملات کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، علماء کو تو مسجد کے معاملات معلوم ہوتے ہیں عالمی مسائل کو ہم جانتے ہیں جہاں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سلط کے منہج کی طرف رجوع نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے آدمی اپنے پہن کو کافی سمجھتے ہیں اور یہ سب سے بڑا فتنا ہے بلکہ باقی دوسرے فتنے یہیں سے شروع ہوتے ہیں مجھ کو جو سمجھا وہ صحیح میں جو سمجھاؤ وہ کافی کسی اور سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں کیوں چیک کروں بھائی یہ قرآن میں حدیث میں اور چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے قرآن و سنت کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں تیرے دماغ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تو جو سمجھاؤ صحیح کہ غلط وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے قرآن کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں حدیث کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں دونوں صحیح ہیں بخاری کہ حدیث ہے قرآن وہ تو سنت کی ضرورت بھی نہیں وہ لیکن تو جو مطلب اس سے لے رہا ہے وہ صحیح ہے اس کی کیا گارنٹی ہے اس کے لیے منہج ضروری ہے سلف کا یہ پہلی وجہ ہے جو جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس منہج سے دور رہتے ہیں دوسری چیز کتاب و سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ کتاب و سنت کافی ہے اور سلف کے منہج کو پک ہو گئے ہیں یہ کہنا کہ کتاب و سنت کافی ہے اس میں اور کچھ اضافے کی ضرورت نہیں ایک آدمی سمجھتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے دیکھیے بھائی قرآن سنت اور سلب کا منہج تو بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں بھائی قرآن و سنت تو تھا اب یہ تیسرا آپ نے کیا لایا یہ تیسرا نہیں ہے یہ دو کو سمجھنے کے لیے ان دو کو سمجھیں گے کیسے ان دو کو سمجھنے کے لیے صحیح معنی کی تعلیم کے لیے سلب کا منہج ہے تیسری ایک چیز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے برابر جوڑی جا رہی ہے لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لیے سلط ہے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی جب خوارج کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی خارجی فرقہ سب سے پہلا فرقہ جو حضرت علی کے خلاف لڑا اس وقت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو ان میں سے کوئی آدمی آگے نہیں آیا تاکہ میں جن صحابہ کی طرف سے آیا ہوں ان میں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے ان کو معلوم ہے کس آیت کا کیا مطلب ہے کون سی آیت کس بارے میں آزل. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ بہت اہم چیز تھی کہ قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی ان کے معنی کی کے لیے صحابہ کا وجود ایک بہت اہم وجود تھا کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب کیا خوارج نے چونکہ وہ مطلب نہیں لیا جو صحابہ نے لیا انہوں نے خود حضرت علی کی تقریر کر دی اور کہا کہ اور یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئی اور وہ پورے دین سے الگ ہو گئے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا یمرقون من الدین کما یمرق یم من سہین وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جی جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہیں اتنی سخت کے بارے بات کیوں اس لیے کہ انہوں نے دین کو صحابہ کے طریقے پر صحابہ کے اصولوں سے نہیں سمجھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ اور رشت کو سکھا کے گئے تھے کیا جائیے یہ یہ دو بنیادی اسباب ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے ایک ایک آدمی کہے بھائی قرآن اور سنت کے علاوہ آپ سلف کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پھر سے تقلید تکلیف رہے ہیں یہ تقلید نہیں ہے تقریب کسی ایک کی بات سارے معاملات میں ماننا ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے جب سارے مطمنین کا راستہ بیان کیا وہ تقریر ہے وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ رسول کی مخالفت کرے اور مطمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے تو اللہ نے یہ دوسری چیز جو بیان کی وہ کیا ہے اسی کو سلف کا منہج کہتے ہیں کہ متوقع طور پر فردن فردن نہیں اور نبی بھی اختلاف ہوتا تھا متحدہ طور پر سلب جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر پر چلنا یہ سلف کے منہج کی پیروی ہے یہ تقلید نہیں ہے اس کو تقلید سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے پیاز آپ یہ دو بات یاد رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توسیع پتا فرمائیں ابو الحاظ آ مدر بچوں